ایک بچے کو کھانے کی ضرورت ہو اور اس کی ماں روزے کی حالت میں بچے کو چبا کر کھانا کھلا سکتی ہے یا نہیں کھلا سکتی ہے بس بعض صورتیں ایسی آ سکتی ہیں کہ ماں کے لیے چبانا ضروری ہو جاتا ہے بچہ کوئی اور چیز دے نہیں گا اور چونکہ بچے کو تو خوراک دینی ہے اور یا وہ عادی اس بات کا ہے کہ اس کی ماں اس کو چبا کر اس کے منہ کے اندر کھانا دیتی ہے تو اس صورت کے اندر اگر کوئی اور صورت نہ ہو بچہ کوئی غذا لے رہا ہو کوئی اور چیز نہ لے رہا اور ماں کا روزہ تو ماں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے منہ کے اندر روزے کی حالت کے اندر بھی چبا کر اپنے بچے کو دے سکتی ہے حلف کے اندر